روح نیم کٹ بلین پچیس بارے سورہ دھان کے یہ پہلے رکو ہے یہ رکو آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر تیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے سورہ دہان ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہیں اس سورہ مبارکہ میں تین رکوا تتاون آیاتیں اور تین سو چالیس قدیمات ایک ہزار چار سو اکتیس حروف سورہ مبارکہ کے اپنے کچھ مخصوص سزائے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث کے حوالے سے بیان فرمائے ہیں حضرت ابو اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت نقل کی گئی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے رات میں سورہ دخان پڑھ لے تو صبح کو اس کے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کے رات یا دن میں سورہ دخان پڑھ لی تو اللہ تبارک بتانا اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا جناج یہ ایک شادی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے ہام یہ حروف مقتعاد میں سے ہے جس کے معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے ولی کتاب المبین اصم ہے اس کتاب واضح کے کتاب مبین سے مراب قرآن مجید ہے اللہ تبارک و تعالی اس آیات میں اصم کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو ہم نے ایک مبارک رات میں نظر فرمایا ہے جس کا مقصد غافل انسانوں کو بیدار کرنا ہے اسی طرح کا ایک قسم انہی ہی الفاظ کے ساتھ سورہ زخرف کے شروع میں بھی گزر چکی ہے وہاں اس کی وضاحت کر دی گئی ہے انا انضم ہو بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے فی مبارک دن ایک برکت والی رات میں برکت والی رات عمران اکثر مفسرین کے نزدیک شب قدر کی رات ہے جو رمضان مبارک کے آخری آشرم ہوتی ہے اس رات کو مبارک فرمانا اس لیے ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر بے شمار نعمتوں کا مذور ہوتا ہے اور قرآن مجید کا شب قدر میں نازل ہونا دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سراحت کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے تیسو تارہ سورہ قطر انزل نہ ہوفی لہرت القدر بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے قدر والے رات میں اور اس شب کو لہرت القدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات میں اللہ کے بندگی کرنے والوں کو اللہ کے یہاں بڑے قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور دوسرا اس لحاظ سے بھی کہ اس رات میں جو اللہ نے اپنا کلام نازل کیا ہے وہ کلام بڑی قدر و قیمت کے کلام ہے اس کی بڑی قدر کی جانی چاہیے اس لیے کہ اس کلام مبین میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو سراحت کے ساتھ ان کا مقصدی زندگی سمجھایا ہے اور ایسے احکامات بیان فرمائے ہیں جو انتہائی قدر کے حامل ہے ادب کے حامل ہے اور ایک حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی منقول ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازر فرمائیں ابتدائے دنیا سے آخر تک وہ سب اللہ تبارک وطالعہ نے رمضان مبارک کے ہی مختلف تاریخوں میں نازر فرمائیں حضرت قطعہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ پہ جو صحیح نازل ہوئے اللہ کی طرف سے وہ رمضان مبارک کے پہلے تاریخ میں اور کورات رمضان مبارک کے چھٹے تاریخ میں زبور بارہویں میں انجیل اٹھاوی میں اور قرآن مجید آخر اشرے کے چوبیسویں تاریخ کو نازل ہوئی اور پھر پچیسویں تاریخ میں اللہ تبارک و نے اس کو مکمل طور پہ نازل کیا قرآن مجید کے شبِ قدر میں نازل ہونے کا مطلب کیا ہے جبکہ ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھائی قرآن مجید تو تئیس سال کے عرصے میں نازل ہوا لیکن قرآن مجید کے ان آیاتوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن مجید کو اللہ تبارک و نے ایک قدر والی رات میں نازل کیا اور سورہ قدر میں واضح وضاحت ہے کہ وہ قدر والی رات پہلے تو قدر کی رات ہے جو رمضان و بارخ کے آخری عشرے کے طاقتوں میں ہے اس کی وضاحت مفسرین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حوالے سے فرمائی ہے کہ قرآن مجید کے شب قدر میں نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ محفوظ سے پورا قرآن اس آسمانی دنیا پر اسی رات میں نظر کر دیا گیا تھا یعنی شب قدر میں اور پھر آہستہ آہستہ تیس سال کی مدت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کے مطابق اور خاجت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خبر جبیر علیہ السلاۃ کے ذریعے نازل فرمایا اور بعض مفسرین نے یہ بھی جواب دیا ہے کہ ہر سال میں جتنا قرآن مجید نازل ہونا اللہ کے ہم ہاں مقدر ہوتا تھا اتنے ہی شبی قدر میں لوہے محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل کر دیا جاتا تھا اور پھر دوسرے سال جتنا نازل ہونا اللہ کو منظور ہوتا تھا وہ اللہ کے علم میں ہوتا تھا اللہ اس قدر لوہے محفوظ سے وہ آسمانی دنیا پہ نازل کرتا اور پھر ضرورت کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی ایک آیات کبھی دو آیات ہیں کبھی ایک روکو کبھی اس سے زیادہ نازل ہوتی رہی جناج یہ بدانہ ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے برکت والی رات میں اننا کننا منظرین بے شک ہم ہی لوگوں کو ڈرانے والے ہیں فی اسی رات میں یفرق کل امر حکیم جدا ہوتا ہے ہر کام جانچا ہوا امر من ان حکم ہو کر ہمارے پاس سے اننا کننا منظرین بے شک ہم ہی ہے بیچنے والے یعنی فرشتوں کو ہر کام پر جو ان کے مناظر ہیں جب اللہ, اللہ علیہ السلام کو قرآن فکر محمد وسلم کے پاس بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحمت یہ رحمت ہے رب کی. انہو سمیح بشک سننے والا جاننے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس تمام عالم کا خالق ہے وہ تمام عالم کے حالات سے باخبر ہے اور ان کے پکار سنتا ہے اسی لیے این ضرورت کے وقت خاتم البی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دے کر اور عالم کے لیے رحمت قبرا بنا کر کے محفوظ فرما دیا اور یہ وہی اللہ ہے رب السماوات سماوات جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا وہ ماں بین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے یعنی ہوا ہے روشنی ہے رات ہے اڑنے والے پرندے ہیں یا جو بھی کائنات میں اللہ کی مخلوقات ہیں ان کن تم ممکن اگر ہو تم یقین کرنے والے یعنی اگر تم میں کسی چیز پر یقین رکھنے کی صلاحیت ہے تو سب سے پہلی چیز یقین رکھنے کے قابل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ربوبیت عامہ ہے جس کے آثار ذرہ ذرہ میں روز روشن سے زیادہ واضح ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احساس ہے اللہ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ ہو مگر وہی لو جو زندہ کرتا ہے وہ یمیت اور وہ جو مارتا ہے ربکم گم و ربو ابا غم ہے تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی لوہی حی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے الحی هو الحی وہ اللہ جو زندہ کرنے والا ہے اور یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جو قائم بے نفسی ہے یعنی ایسا زندہ کہ جو کسی کی سہارے کے بغیر زندہ ہے ہمیشہ سے اور ہمیشہ زندہ رہے گا اور اپنے آپ کو زندہ رکھنے میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور وہ ایسا زندہ ہے کہ وہ دوسروں کو زندگی عطا فرمانے والا ہے سورہ بقرہ میں اس کی وضاحت ہو گزری ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہی زندہ کرنے والا اور قائم رکھنے والا خود ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ سے قائم جس کی یہ صفت ہے وہی اللہ ہے کہ جو اپنی زندگی میں کسی کا مختلاج نہ ہو جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے بل کی شکی یا بلکہ وہ دے دھوکے میں کھیلوں کے اندر مصروف ہے یعنی ان واضح نشانات اور دلائل کا تو تقاضا تھا کہ یہ لوگ مان لیتے مگر پھر بھی نہیں مانتے بلکہ وہ توحید وغیرہ عقائد حق کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں اور دنیا کے معاملات میں کھیل کود میں مصروف ہے آخرت کے فکر ہی نہیں جو حق کو طلب کریں اور اس میں غور و فکر سے کام لیں فرقیم سو آپ انتظار کیجیے یوں متا کس بدخان مبین اس دن کا جب لائے آسمان ایک سریح دعا اس دخان مبین سے مراد کیا ہے اس کے بارے میں مفسرین نے کئی وضاحتیں فرمائی ہیں صحیح احادیث کے حوالے سے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے ان لوگوں کے ستانے کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بدعا ہے جو آپ نے اہل مکہ کے لیے کی کہ جب ان لوگوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہر لحاظ سے اپنے پاؤں پہ کڑے ہیں ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں لہٰذا ہم آپ کے دین کو نہیں مانیں گے اور نہ آپ کے رسالت کو مانیں گے الٹا انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی تو وہ لوگ اقتصادی طور پہ جس پر ان کو بے حد ناز تھا کہ مختلف علاقوں سے لوگ آتے ہیں ہمارے یہاں اور یہاں آ کر کے میلے لگتے ہیں ہم ان چیز چیزیں خریدتے ہیں ہمارے ہوٹلوں کا کام چلتا ہے اس طریقے سے ہمیں یہ کون کمزور کر سکتا ہے ص اللہ تبارک وطلا نے ان پہ قید سالی مسلف فرما دی اور وہ لوگ اتنے مجبور ہو گئے کہ وہ لوگ مردار جانوروں اور مردار جانوروں کے کھانوں تک ٹکانے کے کھانے مجبور ہو گئے اور ان کے بلڈ پریشر اتنے لو ہو گئے بھوک کی وجہ سے کہ آسمان کی طرف جب وہ نگاہ اٹھا کر کے دیکھتے تو ان کو دھواں ہی دھواں دکھائی دیتا تو اللہ تعالیٰ کو تعلیٰ فرماتے ہیں کہ اب تو یہ لوگ اللہ کے اس نازر کردہ قرآن مجید کے برحق ہونے میں شکوق کا اظہار کرتے ہیں اور اپنی مستیوں میں مست ہیں لیکن آپ انتظار کیجئے اس دن کا جس دن ان پر ایک داں دکھائی دے گا پھر ان کو حقیقت معلوم ہو جائے گی چنانچہ ایسے ہی ہوا جب ان لوگوں پر قید سالی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تو پھر ان لوگوں میں سے ایک وحد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگا اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے درمیان ہمارے جو مذہبی اختلاف ہیں وہ اپنے جگہ لیکن آپ کی شرافت اور آپ کی صداقت اور آپ کے خیرخواہی ہمارے پورے معاشرے میں مسلم ہے آپ ہمارے خاندان کے ہی ایک فرق ہے ہم آپ کے خیر خواہی کو جانتے ہیں آپ اللہ سے دعا کیجئے کیونکہ اللہ کا تصور ان لوگوں میں تھا لیکن ان کی منوری کے مطابق تھا کہ اللہ ہم پر سے اس مصیبت کو ہٹا دیں پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے دعا فرما تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس دئیں سمرات یہ داں ہے اور یہ جو امتحان ہے یہ آزمائش ہے یہ ہو چکا ظاہر ہو چکا ہے اور ایک دعا اور بھی ہے اور یہ وہ ہے کہ جو قیامت کے قریب انسانوں پر اللہ کی طرف سے نازل ہوگا اس میں آتا ہے کہ یہ ایسا ہوگا کہ اس سے مسلمانوں کو ایک زکام کی طرح بیماری لہق ہو جائے گی اور وہ سارے کے سارے فوت ہو جائیں گے اور یہاں تک کہ کفار جو ہیں وہ اپنے کفر کے زندگیوں میں اتنے آگے بڑھ جائیں گے کہ ہر طرف اور ہر گلی اور کھوجی میں کفر ہی کفر کے سارے داستانے رقم ہو رہی ہوں ہوگی پھر اللہ تبارک و وطالعہ کی طرف سے قیامت کا نزول شروع ہو جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی تو اس دنیا سے مراد وہ دھواں ہے کہ دنیا میں جس نے ہونا تھا ایک وہ تو ہو چکا کہتے مکہ کی صورت میں اور دوسرا دھواں یہ قیامت کے قریب ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا احساس ہے کہ جب دعا آئے گا تو وہ اس وقت کے سارے لوگوں کو گہرے میں لے لے گا یعنی ہر شخص اس سے متاثر ہوگا ہمارے رب ہم پر سے اس آفت کو ہٹا دیں ان ممنون بے شک ہم یقین لائے انا لهم پھر کہاں ان کو فائدہ دے گا یہ خیوہان صحت وقت جا اہم رسول مبین اور یقیناً آ چکا تھا ان کے پاس رسول کھول کے بتا دینے والا تو جب آخری وقت میں اس دئی کی وجہ سے اور اس دئیں سے مراد مفسرین نے خاص قسم کے علمگیر بیماری بھی دی ہے کہ جو ایک دئی کے طرح سارے کائنات دنیا میں پھیل جائے گا اور اس سے سارے مسلمان فوت ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر کافر ہی کافر دنیا میں رہ جائیں گے پھر جب ان کے سامنے قیامت کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو جائیں گے تو پھر وہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں تو تو نے آزاب گرفتار فرما دیے اب ہم پر سے اس عذاب کو ہٹا دے لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اب ان کو یہ نصیحت کہاں فائدہ دے گا اس لیے کہ اس سے پہلے ان کے سامنے میرے رسول بازی پیغام لے کے آئے تھے سنمت انہوں پھر اس سے آپ منہ پھیر لیں اور نہیں سنمت انہوں پھر ان لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ پھیرا اور, اور ان لوگوں نے کہا معلم مجنون کہ یہ سکایا ہوا مجنون ہے اننا کاشفلازا خلیلن بے شک ہم ہٹاتے ہیں ان پر سے آزاد کو توڑے میں تک ان بے شک تم پر وہی لوٹے کرو گے یومنب کشل بخش القبرہ جس دن ہم پکڑیں گے بڑے پیمانے پہ پکڑنا انا منتخم بے ہم ہی پر ہیں انتقام لینے والے حضول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعا کی ان لوگوں کے لیے کہ اللہ ان پر سے اس امتحان کو ہٹا دے اس آفت اور آزاد کو ڈھلا دیں ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ایمان لے تو جب اللہ کے رسول کے دعا سے اللہ نے ان پر سے مقدسالی ختم فرما دی جو مکہ والوں پہ نظر ہوئی تھی تو ان لوگوں نے کہا جی آپ سے گائے ہوئے مجدون ہیں ہم آپ کو ہرگز نہیں مانیں گے اللہ نے خضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں نے تو منہ پھیر لیا ہے لیکن اب فکر رہیے جب ہم ان کو بڑے پیمانے پر پکڑیں گے پھر ہم ان سے بدلہ لے کے رہیں گے وَلَقَلْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ اور اقدار فتن اور یقیناً ہم نے امتحانات لیے ہیں ان سے پہلے قوم فرعون فرعون کے لوگوں سے وجہ اہم رسول ان کریم اور آئے ان کے پاس ایک معزز رسول یہ پیغام لے کر علیہ عباد اللہ یہ کہ حوالے کر دو میرے اللہ کے بندوں کو یعنی بنی سرحیل کو انی لکم رسول امین بے شک میں تمہارے پاس آیا ہوں بیچا ہوا معتبر پیغمبر نمبر وہ اللہ تعالی اللہ اور یہ کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر بالادستی قائم کرنے کی کوشش مت کرو مخلوق ہو تو مخلوق رہو مالک اور خالق بننے کی کوشش مت کرو انی آدھی کمب سلطان بے شک میں تمہارے پاس کھلی سند لے کے آیا ہوں و انی بردی اور ردی اور رب اور بے میں پناہ مانگتا ہوں اپنے تمہارے رب کا یہ کہ تم مجھے جان سے مار نہ ڈال پہلے وہ گزرا ہے کہ فرعون اور عالیہ فرعون نے حضرت مسالۂ سلاۃسلام کے خلاف قتل کی منصوبہ بندی شروع کی تو حضرت مسالۂ سلاۃ السلام کو جب معلوم ہوا تو حضرت مصالح صلاح نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے ان ظالموں کے ظلم سے پناہ اور نجات فرما دے اور ساتھ ہی آپ نے یہ بھی دعا فرمائی کہ اللہ میں اپنے آپ کو آپ کے بنا میں دیتا ہوں وہ علم تو منولی اور اگر تم مجھ پر یقین نہیں کرتے ہو تو فات ظلم مجھ سے جو دور رہو پھر انہوں نے دعا کی اپنے رب سے یہ یہ کہ یہ لوگ بڑے مجرم قوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کا عصری پھر لینے کے لیے میرے بندوں کو لیلن رات کے وقت ان متبعون بشک وہ لوگ تمہارا پیچھا کریں گے وہ تروگل بہر اور چھوڑ دیجیے دریا کو تھما ہوا بے وہ لشکر ہے ڈ جانے والی غرق ہونے ہو والی باہر کے کنارے جب حضرت موسا علیہ سلاۃ والسلام اپنے پیروکاروں کے ساتھ پہنچے اللہ نے وہی بھیجی کے موسا آپ اپنے اس لاٹھی کو دریا پہ مارے جب آپ نے دریا پہ ماری تو اس کے اندر بارہ راستے بن گئے اس طرح سے کہ وہ پانی اپنے اپنے جگہ پر منجمد ہو کے رہ گیا جس طرح کے بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں حکم ہوا کہ موسیٰ آپ ان کے راستوں میں چلیے اور اپنے پیروکاروں کو بھی لے جائیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ چھوڑ جائیے دریا کو تباہ ہوا جب یہ لوگ دوسری طرف سے نکلنے لگے ادھر سے فرعون بما اپنے لاؤ لشکر کے پہنچا تو اس نے بھی پانی کی دھمے ہونے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور انہی ہی راستوں میں اپنے فوج کو ڈال دیا موسل علیہ و سلام کو پیچھا کرنے اور ان کو پکڑنے کی غرض سے تو ادھر سے جو ہر مثال سلاط و سلام بمائے اپنے پیروکاروں کے نکل گئے اور دوسری طرف سے فرعون بمائے تمام اپنے پیروکاروں کے داخل ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا پانی کو کہ چلنا شروع ہو جا جب وہ پانی چلا تو وہ سارے کے سارے فرق ہو خو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کم ترکو من کو کتنے چھوڑ گئے ہیں وہ باغ وہ اور چشمے وہ ضرورین اور ومقام کریم اور بڑے باعزت گر وہ کانو فی حفاقی اور وہ آرام کا سامان جس میں وہ بڑے مزے مزے سے رہا کرتے تھے تذالك ایسے ہی ہوا او قومن آخری اور ہم نے اس کا وارث بنا دیا اور لوگوں کو فما بقت فر نا ان پر آسمان اور نہ زمین اور مکان و منظرین اور نہ کہ وہ ان میں سے جن کو مہلت دی جاتی ہے ٹھیل دی جاتی بنی اسلائی کے ہاتھوں میں اللہ تبارک و تعالی نے کے وہ سارے ادا اور وہ سارے کے سارے اسباب جو انہوں نے اس نیت سے جمع کر رکھے تھے کہ ہم ہمیشہ ان چیزوں کے پاس اور یہ ہمیشہ ہمارے پاس رہیں گے جیسے کہ سورہ شعرا میں اس, تبارک اس, اس کا تذکرہ بڑی وضاحت کے ساتھ ہے اللہ تبارک و مطالعہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے دبدبوں والوں کو ہلاک کر دیا ایسے روب والوں کو ہلاک اور ناموروں کو ہم نے نابود کر دیا ان کے مرنے پر نہ آسمان مرا نہ آسمان رویا نہ زمین روئی تو یہ جو آلی مکہ ہے یہ کون سے کھیت کی موری ہے کہ یہ آپ کو ستائیں گے اور پھر بھی خوش رہیں گے ہم ان کو بھی انہیں کے حالت سے دوچار کریں گے وآخر بسم اللہ الرحمن الرحیم نجینا بني اسرائیل من 25 پارے دخان کی یہ دوسری رقوع ہے یہ رکو آیت نمبر تیس سے لے کر آیت نمبر ترتالیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے گزشتہ رکو کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور مثال کے فرعون اور آل فرعون کے سرکشوں کا ذکر کیا جو انہوں نے اللہ کے پیغمبر کے مخالفت میں اختیار کی اور پھر فرعون جیسے شان اور شوکت اور مضبوط حکومت رکھنے والے کا انجام بھی اللہ نے ذکر کیا تاکہ مکہ کے اندر لوگ جو اپنے آپ کو مستحکم معیشت اور قوت کا مالک سمجھتے ہیں وہ اس طرف توجہ دیں کہ یہ قوت عطا کرنے والا بھی کوئی ہے اور جو قومیں یا جو لوگ اللہ کے اس دی ہوئی طاقت شان اور شوکت کو صلاحیتوں کو اللہ ہی کی حکموں کے خلاف استعمال کرنا شروع کریں تو وہ قوت اور شان اور شوکت دینے والا وہ ان سے لینے پی بے قادر ہے اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ اس کے بندے دنیا کے اندر شان اور شوکت کے ساتھ رہے لیکن اللہ کے بندے بن کے رہے نہیں کہ وہ دنیا میں بندوں کی خدا بن کے رہے اور جنہوں نے اللہ کے اس کائنات میں خدا بننے کی کوشش کی جیسے کہ فرعون نے اللہ نے ان کو ان کے برائیوں سے دو کر دیا اور جب وہ غرق ہوا تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ کہ ہر طرف جس کا جس کے روم اور جس کے طاقت اور شان اور شوکت کے ڈنگے بج رہے تھے تو اس کے غرق ہونے پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی اللہ فرماتا ہے کہ یہ مکی کا سردار جن کا اپنے بارے میں یہ خیال ہے کہ یہاں کا دم تو ہمارے ہم ہی سے قائم ہے اور کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمیں ناکامی سے ہم کنار کر دے اللہ تبارک و کو تعلق اس رکو میں بھی بنی اسرائیل ہی کے واقعہ کو بیان فرما کر ان کے توجہ کو حقائق کی طرف مبزور فرمانا چاہتا ہے کہ تصورات کی دنیا میں نہ رہو جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ اللہ تمہیں نجات دینا چاہتا ہے لیکن اگر تم اپنے بربادی کے لیے اپنی برائیوں اور بدعمائیوں کے پل باندھتے رہو گے تو یقیناً اس کے نیچے ایک دن گر جاؤ گے جیسے کہ فرعون اور اس کی قوم کے سردار ہیں چنانچہ وی تعالیٰ ہے لقد نہ اور یقیناً ہم نے نجات دی بنی اسرائیلہ بنی اسرائیل کو مین الزابل محین ایک ذلت امیز عذاب سے من فرعون میں نے مین المشرفین بے شک و تا بڑے رتبے والا حد سے بڑھنے والا علین بہت چھڑا ہوا اونچے درجے کا لیکن اونچی درجے سے اور بلند سے اس نے غلط فائدہ یہ اٹھانا شروع کیا کہ بندرگاہ نے خدا کے ساتھ اس نے اصراف کرنی شروع کر دی اور وہ عذابی مہین جس سے اللہ نے بنی اسرائیل کو نجات دی سورہ بقرہ میں وہ گزرا ہے یو ذبح ابلا رہی کہ فرعون ان کے بچوں کو ذبح کیا کرتا تھا اور ان کے خواتین کو زندہ چھوڑا کرتا تھا والد اختر میں ہوں الْعَالَمِينَ اور ان کو ہم نے پسند کیا اپنے علم سے سارے جہان کے لوگوں پر اپنے ہمارے علم میں تھا اور شعوری طور پہ اللہ تبارک وطادہ نے اپنے علم سے ان کو سارے دنیا کے لوگوں کے مقابلے میں ممتاز مقام دیا وہ آتے نہ اور بھی ہم نے ان کو نشانیاں معاوفی ہی بلا امین جس میں سریح مدد تھی یعنی حضرت مصالح علیہ و سلام کے ذریعے سے مثلا من اور سلبا کا اتارنا بادلوں کا سایہ کرنا وغیرہ سارے اللہ تبارہ کو اطلاع فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کے ذریعے ہم نے بنی اسرائیل کو سارے جہان والوں پر اونچا درجہ دیا انَََا بے شک یہ لوگ جو کہتے ہیں ان ہی محتولہ نہیں ہے مگر ہمارا یہی پہلے بار مرنا اور مانا ہم بے منشرین اور ہم کو پھر اٹھانا نہیں ہے فاتو با انکن تم سوادین اور پھر ان کا یہ کہنا کہ لئے یہ ہمارے ابا و اجاد کو اگر تم سچے ہو اللہ تبارک کو طلع فرماتے اہم خیرم بلا یہ بہتر ہے ام قوم و طبا یا قوم طباء جی وہ من امن قبل اور وہ لوگ پہلے ہو گزرے ہیں آزک نہم ہم نے ان کو غارت کر دیا ان حمکان و مجرمین بے شک جرم کا ارتقاب کرنے والے طبا یہ نقبتا یمن کے بادشاہ کا جس کی حکومت صبا اور حضرود وغیرہ سب پر تھی یہ کسی مخصوص شخص کا نام نہیں ہے تبا بلکہ یمن کے سب سے بڑے مذہب پر فائز ہونے والے شخص کو تبا کہا جاتا تھا پہلے اس کی دو جگہ وضاحت ہو گزری ہے قرآن مجید میں دو جگہ اس کا تذکرہ ہے جیسے کہ ہمارے ملک کے سب سے بڑے منصب پر فائد رہنے والے شخص کو صدر صاحب کہا جاتا ہے تو یہ صدر صاحب کسی کا نام نہیں ہوتا بلکہ اس مخصوص منصب پر پہنچنے والے ہر ایک کو صدر صاحب کہتے ہیں اسی طریقے سے یمن کے سب سے بڑے منصب پر پہنچنے والوں کو طبا کہا جاتا تھا انتہائی طاقتور اور خوشحال قوم تھی اور مسلسل حکومت کرنے کی وجہ سے ایک خاص خاندان نے بہت زیادہ ترقی کر رکھی تھی اور اس نے اپنے پیروکاروں کو بھی ترقی کے اسباب سے امکنان کر دیا تھا لیکن جب انہوں نے اپنی ان ترقیوں کو اور خوشحالیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے خلاف استعمال کرنا شروع کیا تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو بھی ہلاک کر دیا تو اب جب ان جیسے مضبوط قومی بھی اپنے آپ کو اللہ کے نافرمانیوں کا ارتکاب کر کے برقرار نہیں رکھ سکی تو یہ کہاں کی کہ پیداوار ہے اور حلق میں سماوا اور ہم نے نہیں بنایا جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہماد اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے لا ماضگل اور تماشے کے طور پہ بلکہ اس کا ایک مقصد ہے اور وہی مقصد سمجھانے کے لیے میں نے ان کی طرف رسول مبوس کیا ہے مَا الا بالحق. میں نے پیدا نہیں کہ ان دونوں کو مگر ایک حق کے ساتھ ولیکن اکثر لیکن ان لوگوں میں سے اکثریت وہ ہے جو کہ علم ہی نہیں رکھتے یعنی اتنا بڑا کارخانہ کوئی کھیل اور تماشا نہیں ہے بلکہ بڑے حکمت سے بنایا گیا ہے جس کا نتیجہ ایک دن نکل کے رہے گا اور وہی نتیجہ آخرت ہے جس کے بارے پیغمبر ان کو سمجھاتا رہتا ہے لیکن یہ ہے کہ ان میں سے اکثریت ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ان نیا فصلے میں باتوں اجمائن یقیناً فیصلے کا دن وعدہ ہے ان سبوں کا یوملہ یوگنی مولن, مولن شے اور جس دن کام نہیں آئے گا کوئی دوست کسی دوست کا کچھ بھی اولا امین اور نہ وہ ان کی مدد،, مدد کو پہنچ سکے گا اللہ مرحم اللہ سوائے جس پر اللہ کا رحم ہوزیز الرحیم بے شک وہی ہے زبردست رحم والا یعنی جس پر اللہ کے رحمت ہو جائے وہی بچے گا جسے کہ حدیث میں ہے اللہ اللہ رحمتی ہی کی قیامت کے دن کوئی شخص مسا محض اپنے اعمال کے طاقت سے نہیں بچ گا بلکہ اللہ تبارک و وطالعہ ہی کہ فضل و کرم سے بچے گا اور اللہ تبارک و وطالعہ اپنے فضل و کرم ان لوگوں کے شامل حال کرے گا جنہوں نے دنیاوی زندگی میں اللہ کی بالادستی کو قبول کیا ہو مانا ہو اور جنہوں نے اللہ کو بالادست ذات ہی دنیا کے اندر تسلیم نہ کیا ہو تو پھر وہ اللہ تبارک و تالہ سے آخرت میں پریشانیوں کے دورانیے میں نجات کے لیے دعا کیوں کا طلب کر سکتے ہیں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 25 پارے سورا تو خان کی یہ تیسری رکو ہے جو کہ آیت نمبر ترتالیس سے لے کر آیت نمبر انسٹھ تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالی ان منکرین کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ جن کے رویے کا ذکر گزشتہ رکو کے آخر میں چلا آ رہا ہے اور چلا آیا ہے جس میں یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ جنہوں نے دنیا میں اللہ کی بالادستی کو قبول نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کائنات میں خود مختاری ان لوگوں نے نہیں مانی تو پھر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مجرموں کے مدد کے لیے نہیں آئیں گے اور نہ یہ مجرم ایک دوسروں کی مدد کر سکیں گے اللہ تبارک و تعالی اس رکو میں اس بات کی وضاحت فرماتا ہے کہ ان مجرموں کو آخرت میں کن کن تکلیف دہ حالات سے ہم کنار کر دیا جائے گا جس میں ان کو مدد کی ضرورت ہوگی لیکن انہوں نے چونکہ اصل مددگار سے اپنے تعلقات استوار ہی نہیں کر رکھے ہوں گے دنیا کے اندر بلکہ الٹا اس اپنے اصل مددگار کی انہوں نے مخالفت کی ہوگی اور اس کے ساتھ دشمنیوں کا رو... دشمنی کا رویہ اختیار کیا ہوا ہوگا لہٰذا وہ اللہ قادر مطلق ان کے مدد کی مدد کے لیے بھی نہیں آئیں گے جناجے شدید ہے ان نشہ جراتا زکوم درخت کا تعام العیم یہ گانا ہے گناگار کا زقوم کے متعلق کچھ ضروری باتیں سرح صاف میں سپارے کے اندر ہو گزری ہے جیسے پگھلا ہوا تانبا جو کھولتا ہے پیٹوں میں کاغل جیسے کھولتا ہوا پانی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں مفصرین نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ جہنمی لمبے زمانے تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم میں پہنچنے کے بعد کانا طرف کریں گے ایک لمبے عرصے کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ بے ان کو کانا گرا دیا جائے جب ان کو کانا دیا جائے گا تو وہ بھی زقوم کی صورت میں جس کو کہا کر وہ اپنے انتہائی بد کی وجہ سے ان کے حلق ان کے گلوں میں پس جائے گا اور پھر ان کی چیخو پکار شروع ہو جائے گی کہ اللہ ہمیں کچھ کچھ پینے کے لیے دیا جائے پانی دیا جائے پانی دیا جائے اور ان کی پانی کا یہ طلب بھی ایک لمبے زمانے پہ محیط ہوگا پھر جب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ بھائی ان کو پانی پینے کے لیے دی جائے تو پھر جہنمیوں کے زخموں سے رس ملا خون ملا پیت انتہائی گرم پانی میں ملا کر ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا آگے بند کر کے جبھی اس کے چن گھوٹ ماریں گے کہ وہ گلوں میں پسا ہوا زقوم کا نوالہ اندر اتر جائے تو وہ اترنے کے ساتھ ہی ان کے پیٹوں میں ایسے ابلنا شروع ہو جائے گا جیسے کہ پانی کھولتا ہوا پانی ہوتا ہے اور جس کے زہریلے اثر کی وجہ سے ان کے سارے کے سارے آدھنیاں اندر سے کٹ کر کے رہ جائے گی نیچے کی طرف سے نکلے گی اور اوپر کا ہونٹ جو ہے وہ اس زہریلا پانی پینے کی وجہ سے ان کے کوپریوں پہ, پہ پہنچ جائے گا اور نیچے کے جو ہونٹ ہے وہ ان کے ناف تک پہنچ جائے گا اتنی یہ بدسورت ہو جائیں گے زبان باہر نکل آئیں گی لیکن اس سے ان کے اوپر اللہ کا عذاب ختم نہیں ہوگا یہ اللہ کے عذاب ہے جو مختلف مختلف صورتوں میں ان کو دیا جائے گا اور جس سے یہ ہم کنار ہو رہے ہوں گے سورہ واقعہ میں اس کے بارے میں وضاحت ہو گزری ہے کہ ہاضہ نزول یا قیامت کے دن ان کے خاطر مدارت اس طریقے سے کی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب سوچ لو کہ کیا تمہیں اس قسم کے مہمانی چاہیے یا مہمانی چاہیے کہ جب المتقین فی مقام امین جب مدفیوں کو ایک امن کے مقام پر منتقل کر دیا جائے گا اور ہر طرف سے سلام علیکم تب تم کے سدائے بلند ہو رہی ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ولی حمیم وہ جب ان کے پیٹوں میں پہنچے گا وہ ایسا ہوگا جس طرح کہ کھولتا ہوا پانی ساتھ ہی حکم ہوگا خزو ہو پکڑو ان کو فاتل ہو الاسوج دکیل کے لئے جو ان کو جہنم کے درمیان جو حکم فرشتوں کو ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مجرموں کو سزا دینے پر معمور کر رکھے ہوں گے اور ساتھ ساتھ حکم ہوگا ثُمَّ سُبُّ فُوْقَرَ أَسِهِ پر ڈال دو ان کے سروں کے اوپر من عذاب الحمین ایک کھولتے ہوئے پانی کا عذاب اور وہ پانی دماغ سے اتر کر آنتوں وہ کارتا ہوا باہر نکرائے گا اللہ کے طرف سے حکم ہوں گا ذکر چکیے بشک تو ہی تو ہے بڑا عزت والا سردار یعنی تو تو وہی ہے جو دنیا میں بڑا اور مکرم سمجھے جاتا تھا اور اپنے کو سردار ثابت کیا کرتا تھا اب وہ عزت اور سرداری کہاں گی تیرے وہ عزت اور سرداری جو تیرے گردن کو اللہ کے دربار میں جھکانے سے روکی ہوئی تھی اور تو اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا رہا کہ بچہ اس کے کہ تو کسی کے سامنے جھک جائے تو اوروں کو اپنے سامنے جھکانے پر مجبور کیا کرتا تھا اب سردار صاحب ذک ان کا انتل عزیز الکریم بے تو ہی تو بڑا عزت والا سردار تھا اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے ان بھی تم ترون تمترون شک یہی کچھ تو ہو رہا ہے کہ جس کے بارے تم سکوک کی شکارتے ان المطین مقامن امین بے شک مطین لوگ امن والے گھر میں چین کے ساتھ فی جناتیوں باہوں میں اور جسموں میں یل بسون امین سنجو سن کے وہ پہنتے ہیں پوشاک من باریک ریشم کا استبرق اور گاڑے ریشم کا متقابلین ایک دوسروں کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے یعنی ان کی مرضی کا اعلی درجے کا ریشم ان کو پیش کر دیا جائے گا جس میں کچھ باریک بھی ہوں گے کپڑے اگر کوئی اس کو پہننا چاہے تو اس کو پہنے اور کچھ گاڑھے قسم کا موڈے قسم کے لباس بھی ہوں گے کہ جو بڑے بادشاہوں کی طرح موڈا لباس پہننا پسند کرے گا وہ اس کو پہن لیں رضانے ایسے ہی وزنا حوری نین اور ہم نے بیادی ان کو حوری عین یعنی ایسے جو بڑے آنکھوں والی تھی یہ تو وہ منگوائیں گے وہاں بالکل لفا کے ہر طرح کے میوے دل جمی سے یعنی جس میوے کو جیت جائے گا فوراً حاضر کر دیا جائے گا کوئی فکر نہ ہوگی نہ کم ہونے کا اور نہ بات نہ ماننے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شال ہے لا الموت وہ نہیں جگیں گے وہاں موت الا لا موت تل اولا سوائے اس پہلے بار موت مرنے کے یعنی جو موت پہلے آ چکی وہ آ چکی اب آگے کبھی موت نہیں آئے گی بلکہ وہ ہمیشہ اسی عیش اور نشاد میں رہیں گے نہ ان کو فنا نہ ان کے سامان نہ ان کے سامانوں کو اور نہ ان کے اس سامان اور نہ خوشحالی کو وقاہم عذاب الجحیم اور بچائے ان کو اللہ نے اس عذاب کے جہنم کے عذاب سے فضلن در وقت یہ کرم نوازی ہے تیر رب کی ذالک غلفو ذو القبیر یہ عظیم یہی ہے وہ بہت بڑے کا گلی فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ تَذْبِشَكْ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے آپ کے زبان سے لَاَلَّهُمِ تَذَكْرُونَ تَا کہ لوگ اسے نصیحت حاصل کریں۔ ہر ترکیب اب آپ انتظار کیجئے ان نہ مرتقبون بے شک اولو کی بھی انتظار میں ہیں یعنی اگر وہ نہ سمجھیں تو آپ انتظار کیجئے ان کا انجام بد جلد سامنے آ جائے گا اور یہ تو منتظر ہے کہ آپ پر بھی ایسے آزمائش آ جائیں کہ جس کی وجہ سے ان کے راستوں کے سارے رکاوٹیں ہٹ جائیں تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ بھی انتظار کیجئے اور ان سے کہیے کہ تم بھی انتظار کرو جلد ہی اپنے طرز عمل کے انجام کے بارے میں باخبر ہو جاؤ گے وہ افردانہ یعنی حمد اللہ عبد